أعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم من حمزه ونقه ونقه كن مخرجة للنار تأمورون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون کنتم تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو ہمیشہ سے ہی تم سب سے بہتر امت بنے آئے ہو اخرجت لن جو لوگوں کے لیے نکالی گئی مرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو ون حو نل من اور برائی سے روکتے ہو منع کرتے ہو وہ سخمین اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو و مانا اہر القی صاحب اللہ قانا اور اگر اہل کی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا منهم المؤمنون ان میں سے کچھ ممن ہیں وہ اکثر اور ان میں سے اکثر فاسق نافرمان کنسن خیور امت یعنی یہ امت ہر امت سے سب سے اچھی سب سے بہتر امت ہے اور انہیں سب سے بہتر امت بنانے والی کچھ صفات ہیں امربلم بالمعروف نہیں عل المنکر اور لوگوں کی خیر خالی یہ اس امت کی صفات ہے امر بل یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید اس کی پابندی اس قدر اور کسی دین میں نہیں ہے جتنی دین اسلام میں ہے اور امر بالمعروف اور نہیں عدل سے پہلے اللہ نے صفت بیان کی ہے اخرجت النا کہ لوگوں کے لیے یہ نکالی گئی یعنی لوگوں کی خیر خاہی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر انناسی لنسی يدخلوا حسقلوفی الاسلام تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے لاتے ہو حتقا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں معاویہ بن دن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسرد احمد جامع مدی وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ستر امتوں کو پورا کر رہے ہو جن میں سے تم اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو یعنی کل تم سے ستر امتیں ہیں اور ان ستر میں سے تم سب سے بہتر ہو کام کیا ہے اخ لوگوں کی خیر خی لوگوں کی بھلائی کا من نبل معروف کن نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا کچھ لوگ ایسے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے نیکی کا کہتے رہو لوگوں کو لوگ نیکی کرتے رہیں تم برائی سے منع نہ کرو بس نیکی کی ہی دعوت دو میٹھے پیچھے کسی کو ٹوپو کے تو بات کڑوی ہو جائے گی نا ٹوپو نا کسی کو بس نیکی کی شرف دعوت دو کہ نیکی نیکی نیکی نماز پڑھو روزہ رکھو زکار دو حج کرو صدقہ کرو خیر کرو قرآن کی تلاوت کرو پر نیکیوں کی دعوت دو برائی لوگ اپنے آپ छोड़ دیں لیکن اگر ایسا ہوتا کہ صرف نیکی کی دعوت دینے سے کام چلتا ہوتا اور لوگ برائی اپنے آپ چھوڑ دیتے ہوتے تو اللہ کو نشانہ ہوا تھا آلہ نے پھر برائی سے منع کیوں کیا اور وہ مہینوں کی صفت تنہا نہ کیوں نکل جی کی برائی سے منع کرنا برائی سے روکنا یہ بھی فریضہ ہے اور سب سے بڑی برائی کفر و شرت اسے زبان کے ساتھ زبان کے ذریعے روکنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تعالی نے ہاتھ سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے جہاد و قتال کے ذریعے کہ کافروں کے خلاف مشرقوں کے خلاف قتال کرو کاتر المشری حکم دیا اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا یہ اگلی صفت اللہ نے بیان کی ہے تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کی خیر کا ہی بھلائی کے لیے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اگلی صفت کیا ہے وہ تو مینو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی امر بن معروف اور نہیں علی منکر کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا ہے تم اس پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ یقین رکھتے ہو تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنے والوں کو ضرور نوازے گا ان کے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دے گا ایک تو خیرہ امت کا یہ معنی ہے کہ تمہاری امت سب امتوں سے افضل اور بہتر ہے تم ساری امتوں سے بہتر ہو دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کنتم تم خیرہ امت اخرجت ملنا تم اے صحابہ کے کی جماعت پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو ایک مانا کیا ہے کہ یہ امت ساری کی ساری باقی تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے اور دوسرا معنی کہ اس امت میں سے تم یعنی صحابہ کرام کی جماعت سب سے بہتر ہو کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں عل منکر اور ایمان بلا سمنے بدرجۂ اتم پائے جاتے ہیں اگر یہ دوسرے والا مانا کریں تو اس سے صحابہ کے رضوان رام واہ رحیم مجمعین کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے اور وہ لوگ جو صحابہ کے رام پر قبر کا ڈالتے ہیں ان کے منہ پر خاص پڑ جاتے ہیں کئی لوگوں نے تو اپنا وطیرہ ہی یہ بنایا ہوا ہے شعار ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ بس صحابۂ کرام رضوان اللہ رحیم اجماعین پر مختلف انداز سے زبانیں کا اندراج رکھنا بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے یہ چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے لوگوں کی خیر صاہی اور اصلاح امر بی معروف نہیں المنکر اور ایمان باللہ جب امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت کے حساب سے محروم ہو جائیں گے لوگوں کی خیر خاہی بھی ہو امرگلی بالمعروف بھی ہو نہیت المنکر بھی ہو اور اللہ پر ایمان بھی ہو جب تک یہ چاروں صفات جمع رہیں امت میں تو امت بہترین امت ہے اور جب ان میں سے کوئی ایک وسط بھی ختم ہو جائے تو وہ بہترین نہیں رہے گی جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ صانہ تعالی نے فرمایا ہے کان الا ہو نہ ان کا وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی اس سے منع نہیں کرتے تھے یہ یہود کا برا خیل اللہ نے نہیں کر اور اب اس امت کا بھی یہی حال ہو رہا ہے نہ ہی منکر والا کام اس سے کہیں دامن ہوتے چلے جا رہے ہیں اہر قیسہ نا قیبل اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اس آئس میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں لیکن فرمایا اکثر الحم الفاف ان میں سے کچھ مومن ہے لیکن اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشیحت ہے جس کی حکمت وہی جانتا ہے جیسے کہ اللہ و تعالیٰ و فرماتے ہیں بما اکثر نافی ولاف کا اگر سے آپ ہجت بھی کریں سما بھی رکھیں تب بھی لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کی حکمتیں اور مسلقتیں اللہ صانہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں روحم اللہ آدا وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے اللہ آدا مگر معمولی سی تکلیف وہی نو کا رکم ہی اور اگر وہ تم سے ادبارا تو تمہاری طرف اپنی پیٹھیں پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یعنی اہل کتاب یہ و صاحب ایمان نہ لائیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں اہل ایمان کے خلاف تو انہیں کسی قسم کی کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ اذا مگر معمولی سی تکلیف معمولی سب میں کوئی نقصان پہنچا لیں گے اور اگر میدان جہاد میں میدان قتال میں تمہاری اس کے ساتھ مد ہو تو یہ پیچھے پھیر کے بھاگ جائیں گے یہ ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے اور یہی کچھ دنیا نے دیکھا یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرۂ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا عرب میں کسی یہودی کو نہیں رہنے دیا گیا سب کو نکال پہر کیا یہ انتہائی بزدل اور احمد قوم ہے اپنی طرف سے یہ دار ضوریبت علیہ و ذلت و ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ائی نماسوقیف جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اناس مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ و مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے و ذوریبت علیہ اور ان پر مست مسلط کر دی گئی لالی کبھی انکانو یقرو نبی آیا <اللَّهِ> یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا حق پر اور نبیوں کو نا حق فطر کیا کرتے تھے لالی کا بھی ماں حسو یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے ذریبت علیہم ہند یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ان پر ضلعت بھی مسلط کر دی گئی سورہ باقارہ میں یہود کی اس ضلعت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں اور یہاں پر بھی کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں کی پناہ ہمیں آ جائیں مطلب اسلامی ملک میں جزیا دے کے رہیں ٹیکس ادا کریں مسلمانوں کو ضمنی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی ان کو پناہ حاصل ہو جائے اس کے دو مخم ہیں ایک تو یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں اسلام کا اصول اور فائدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو پناہ دے دے تو تمام پر مسلمان اس کو امان دے دیتے ہیں پناہ دے دیتے ہیں ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیہ کہ کسی عورت نے بھی مرد نہیں کسی عورت نے بھی اگر کسی کو پناہ دی ہو تو اس کو روکا نہ جائے اس پناہ کو رد نہ کیا جائے اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم بڑی طاقت کی کشت پناہ انہیں حاصل ہو جائے یہ دو معنی ہیں لوگوں کی پناہ ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے باؤب قدبین اللہ وہ اللہ کے غدب کے ساتھ لوٹے وضوری بط علیہ بل اور ان پر مسکنت محتاجی مسلم کر دی گئی مسکانہ کا آپ ہمارے اس دور میں یہ مانا سمجھیں نو آئیڈینٹ نو پاسپورٹ نو ہوم لینڈ نہ کوئی بطن نہ شناخت نہ جواد سفر یہ معنی ہوتا ہے مسکنت کا کہ بندہ کہیں کا کہ نہ رہے اور ان پر ایسا ہی ہوا اب یہود مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنا ایک ملک اسرائیل کے نام سے بنا دیا ہے اس سے قبل پوری دنیا میں دلیل ہوتے پھر رہے تھے یہ مسکنت ہے ظالی کا بھی انتہان یقرون ابھی آیات اللہ غیر حق پہنگ ان پر ذلت اور مسکرت مسلط کی گئی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آتوں کا فخر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ظالی کا بھی معصا ہوا اور اللہ کی آتوں کا پفر اور انبیاء کا قتل یہ اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمان تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے نافرمانی اور زیادتی کی وجہ سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا فخر کیا اور اللہ کی یادوں کا کفر اور انبیاء کے قطر کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی لئی سوا وہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں لیات علاوت کرتے ہیں وہ یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں یعنی وہ اہل کتاب کی اکثریت خاص ہے لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کے حضور سربت سجود ہوتے ہیں مینیو میں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ <الْمُنْكَر> اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں وہ سار امن فلخیرات اور نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں وہ اولا اکا <الصالحين> اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں یہ یہود پر طنز ہے مینہ ولیمین آخر کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک اور صاف ہیں وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو صالحین میں سے ہیں یعنی نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اچھے کاموں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرنا اللہ پر ایمان لانا یہ حدیث کو برا کہتے تھے اللہ نے فرمایا یہ صالحین ہیں نیک لوگ ہیں سمایہ فلاں فارو اور یہ جو بھی بھلائی والا کام کریں وہ اس کی ہرگز بے قدری نہیں کیے جائیں گے ان کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان باللہ، عمر نہیں ان المنکر اور خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے چمکپ لے جانے والے بن جائیں ان صفات کے ساتھ متصف ہو جائیں تو پھر انہیں صرف اسلام لانے کے بعد والی نیکیوں کا ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے نیکیاں کی ان نیکیوں کا اجر بھی ان کو دیا جائے گا فارو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی نیکیاں وہ بھی قائم اور برقرار رہیں اور اسلام لانے کے بعد جو نیکیاں کریں گے ان کا بھی اجر انہیں پورا پورا ملے گا ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں کو دو اجر ملے گا تین بندے ایسے ہیں جنہیں اجر دوہرا دیا جائے گا ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر میں ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی تو اس کو دو اجر ملیں گے دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اس کو بھی دو اجر ملیں گے اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور خوب اچھا ادب اس کو سکھایا پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اس کو بھی اللہ سبحانہ بھانا ہوا دو ازر دیں گے تو اہل کتاب میں سے وہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے ایمان لے آتا ہے اس کو دو اجر ملیں گے اور اس کی صدقہ نیکیاں وہ قائم اور برقرار رہیں جائیں گے اسی طرح ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا تھا اسلما اسلم جو نیکیاں تو نے پہلے کی ہیں وہ ضائع نہیں ہیں بلکہ ان نیکیوں سمیت تو ایمان لایا اور جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے سلاما یا حدیم و لج رہا تھا حدیما کا اسلام اپنے سے پہلے والے گناہ کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے دورِ ظاہریت کے بندے نے جو بھی گناہ کیے اسلام لانے سے سارے معاف ایسے ہی بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی خاطر وہ اپنا ملک چھوڑ دے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کو ہجرت کرنی پڑ جائے ہجرت کرے صرف دین کی خاطر تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیکن نیکیاں جو اسلام سے پہلے والی ہیں وہ قائم رہتی ہیں برقرار رہتی ہیں فلعی الفارو اور انہوں نے جو بھی اچھا کام کیا جو بھی نیکی والا کام کیا اس کی وہ نہ نہیں کیے جائیں گے بے قدری نہیں کیے جائیں گے وہ اللہ علیم بل اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے